ان آیتوں پر قرآن کریم کا پیرا پارا علی فلامیم ختم ہوا ہے اور آپ نے یہ ملازہ فرمایا ہوگا کہ اس آخری حصے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علحت والسلام کا اور ان کی ملت اور ان کے دین کا ذکر فرمایا ہے اور مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ مکہ مکرمہ کے بت ہوں یا یہودی اور نفرانی لوگ ہوں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم اسد السلام کو زبانی طور پر اپنا پیشوا مانتے تھے ان کے بارے میں یہ تفصیل بیان کر دی گئی کہ وہ درحقیقت توحید کے قائل تھے اور توحید ہی کے دین کی انہیں تبلیغ فرمائی ہے اور انہوں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ کے تشریفری کا بھی دعا کی تھی اور آپ کے مقاصد بحث لوگوں کے سامنے بتائے تھے تو اس کا تقاضا اس طرح اللہ تعالی نے پورا کیا ہے کہ حضرت نبیہ کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے مطابق اس مکہ مکرمہ کی سرزمین میں موس فرمایا اور اب اللہ سبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ و والسلام کو جو امامت کا منصب عطا کیا گیا تھا اب وہ بنو اسماعیل کو یعنی بنو اسماعیل میں سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم ریاست نے تعمیر فرمایا تھا اس کی طرف لوگوں کو رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا جائے یعنی بیت اللہ کو تعبہ قرار دیا جائے تو آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے اور قبلہ تبدیل کرنے کے احکام آئے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے آگے کی جو آیات ہیں ان کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے وہ آیات بی تلاوت کرتا ہوں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ تشريه إن شاء الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من النات ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى مستقيم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 وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعض ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين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 إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فظل وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فظل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فظلوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 سیدھے راہ کی ہدایت کر دیتا ہے اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے اور جس قبلے پر تم پہلے کار تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے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 تو اس وقت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا جن لوگوں کو ہم کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں ہر شامل نہ ہونا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 لہذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو یہ قرآن کریم کے دو رکو ہیں جو دوسرے پارے کے پہلے دو رکوع قرار دیے گئے ہیں اور ان میں قبلے کے بارے میں ضروری احکام اور ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے بعض مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جس معاملے میں آپ کو براہ راست وہی کے ذریعے کوئی معین حکم نہیں دیا جاتا تھا تو اس کے بارے میں آپ اپنے سے پہلے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے کو بت پرستوں کے طریقے کے مقابلے میں اس لیے بہتر سمجھتے تھے کہ وہ در حقیقت ایک آسمانی کتاب پر مبنی ہے چاہے انہوں نے اس میں بہت سی تعریفات کر ڈالی ہوں لیکن بنیاد ان کی تورات یا انجیل تھی جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں تھیں اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرستوں کے بجائے اہل کتاب کے طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے ان معاملات میں جن میں آپ کے پاس براہ راست کوئی اللہ تعالی کا حکم نہ آیا ہوتا تو اس لیے جب آپ نے یہ دیکھا کہ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی عبادتوں کے دوران تو آپ نے بھی یہ محسوس فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا بہتر ہوگا لیکن چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم عیسد السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا تھا لہذا ساتھی اس کی طرف رخ کرنے کا بھی آپ کو دل بہیا موجود تھا تو مکہ مکرمہ میں آپ عام طور سے اس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے یعنی آپ جنوب کی طرف سے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا جو جنوبی حصہ ہے اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے تاکہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بیت اللہ کا بھی رخ کریں اور بیت المقدس کا بھی رخ کریں کیونکہ بیت اللہ مدیرہ منورہ سے جنوب میں واقع تھا اور بیت المقدس شمال میں واقع تھا لہذا دونوں کی طرف بیک وقت رخ کرنا ممکن نہیں تھا اس وقت چونکہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ بیت المقدس اہلی کتاب کا قبلہ ہے تو جب تک کوئی معین حکم نہ آئے تو اس وقت تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے اوپر کوئی وہی بھی نازل ہوئی ہو کہ فی الحال آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں اور قرآن کریم کی ایک رقو میں آنے والی ہے اس سے بھی اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں چنانچہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی اور بعض روایتوں کے مطابق سولہ مہینے اور بعض روایتوں کے مطابق سترہ مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد اللہ سبارک و وطالعہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب قبلے میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اور بیت المقدس کے بجائے رخ اب کعبے کی طرف کیا جائے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی گئی تھی اور آپ کو اس بات کا انتظار بھی تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ حکم آئے کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے چنانچہ بعض اوقات آپ اس انتظار میں آسمان کی طرف نکاح اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کہیں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وحی تو نہیں آ رہی جو ہمیں قبلہ بدلنے کا حکم دے رہی ہو اس انتظار اور اشتیاق میں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے تو اب ان آیات کے شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے اشتیاف اور انتظار کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دینے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا یعنی قبلہ تبدیل ہوگا تو یہ بیوقوف لوگ یعنی یہودی اور نفرانی وہ اعتراض کریں گے اور تانے دیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ تو عجیب قسم کا دین ہے کہ جس میں قبلہ ہی متعین نہیں کبھی جنوب کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کبھی شمال کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ لوگ اعتراض کریں گے اور درحقیقت اس طبلے کو بدلنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ جس بنیاد پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس بنیاد کو منہدم کیا جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا کہ سیقول صفحا مناس کہ یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے یعنی اس وقت کہیں گے جب قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم آ جائے گا تو اس وقت میں یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے یہ کہیں گے کہ ما و قبل کی ملتی کانو علیہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے کا پر آمادہ کر دیا جس پر وہ چلے آ رہے تھے یعنی بیت البق اس کی طرف سے کیوں انہوں نے رخ پھیرا یہ اعتراض کرنا شروع کریں گے یہ تانا دیں گے تو اللہ سبارک وطالعہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کل لاہل مشرق البرق کہہ دو کہ مشرق ہو یا مغرب وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ ہی کی ہے یہدیم یشاہطم مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے اس جملے میں دو عظیم حقیقتیں بیان فرمائی گئی ہیں جن کا قبلے کے بارے میں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے اور در حقیقت انہی حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جب کسی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے تو عبادت اس قبلے کی نہیں کی جاتی عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے وہ کسی خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے وہ ہر جگہ ہے وہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے شمال میں بھی ہے جنوب میں بھی ہے لیکن اجتماعی عبادتوں میں اس بات کو مناسب سمجھا گیا ہے کہ ایک دین کے پیراویکار ایک ہی دین کو ماننے والے ایک ہی رسول کے امتی جب اجتماعی عبادتیں کریں تو ان کا رخ کسی ایک سمت ہو اس سمت کو جو متعین کیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ سمت قابل تعظیم ہے یعنی بذات خود وہ سمت قابل عبادت ہے عبادت اللہ تعالی کی ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کے لئے ایک یکسوئی کی ضرورت ہے تو قبلہ اس کے لئے متعین کر دیا جاتا ہے تو قبلے کو بذات خود معبود سمجھنا یہ شرک ہے قبلہ بذات خود معبود نہیں معبود تو اللہ تعالی ہے لیکن اس کی عبادت کرنے کے لئے کسی سمجھ کو متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ اور وحدت کے ساتھ پوری امت اجتماعی طور پر عبادت کر سکے پہلی حقیقت تو یہ ہے دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس, جس سمت کو قبلہ متعین کیا گیا تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اس سمت میں بذات خود کوئی تقدس ہے یا بذات خود کوئی حرمت ہے یا وہ بذات خود قابل تعظیم ہے تمام سمتیں اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی جنوب بھی یہاں تک کہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی یہ اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتے ہیں اپنی ذات میں کوئی حرمت ان کے اندر موجود نہیں ہے ان میں جو تقدس آتا ہے یا ان میں جو حرمت آتی ہے یا ان کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اللہ تعالی کے حکم کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیت اللہ قبلہ ہے تو اب بیت اللہ کے اندر حرمت آ گئی ورنہ بیت اللہ بھی ایک دوسرے گھروں کی طرح ایک گھر تھا لیکن جب اللہ تبارک نے اس کو یہ فرما دیا اپنی طرف نسبت کر دی کہ یہ میرا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا اس کی طرف رخ کر کے عبادت انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے اس میں تقدس پیدا ہو گیا اور اس کو مقدس اور قابل تعظیم سمجھا گیا بذات خود کسی بھی چیز میں کوئی تقدس نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک اصل تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے اس حکم کی اطباع میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بدلا ہے تو اس قبلے کے بدلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم پر یہ حقیقت واضح ہو کہ کسی بھی سمت میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں بیت البقش کی طرف جب تمہیں روح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ بیت المقدس بداتے خود تقدس رکھتا تھا بلکہ اس بنا پر کہ ہم نے حکم دیا تھا لہذا ہمارے حکم کے تحت اس حکم کے عمل کرنے کی وجہ سے اس میں تقدس پیدا ہوا اب ہم جو بدل رہے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو پوری طرح واضح کرنے کے لئے بدل رہے ہیں کہ اس میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں تھا ہمارا حکم بیت المقدس کے بجائے ہمارا حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آ رہا ہے تو اب اس میں وہ تقدس پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بیت المقدس میں تھا تو اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں کسی گھر میں کسی جگہ میں کسی سمت میں کوئی تقدس اپنا ذاتی نہیں اللہ سبارک و مطالعہ کر دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے تو اس خیر راستے کی ہدایت دینے کے لئے ہم نے تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے